As-salamu alaykum, uh, I welcome you again to this course of discrete mathematics. Hopefully you are happy with the pace and uh, you are understanding all the lectures so far. I'm trying my best not to be too fast for you. lecture introduced a new connective that was implication. پہلے تو آج ہم شروع میں کچھ امپلیکیشن کے بارے میں کریں گے دین وی ول انٹروڈیوسڈ نیو کنیکٹیو وچ از ڈبل امپلیکیشن تو امپلیکیشن کے لیے اس کو ریوائز کرنے کے لیے میں بتا دوں کہ ہم اسے لکھتے ہیں پی امپلائیز کیو اور اس کو ہم یہ بھی میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ پیز پی امپلائز کیو کو ہم مختلف طریقوں سے کہہ سکتے ہیں ہم اسے کہہ سکتے ہیں ایف پی دین کیو P is uh, necessary for Q اور سوری پی از سفیشینٹ فور اور Q is necessary for P جس طریقے سے اس کو کئی طریقوں سے ہم ریفریز کر سکتے ہیں اچھا اسی چیز کی کو کنسیپٹ کو اس کو clear کرنے کے لیے اب ہم ایک اگزامپل دیکھتے ہیں اگزامپل آپ کے سامنے ہے ہمارے پاس دو سینٹ دو ہیں پہلا سٹیٹمنٹ ہے اسلم لوز ان ملتان اور اس سٹیٹمنٹ کو ہم بیسٹ نوٹ کر رہے ہیں دوسری اسٹیٹمنٹ ہے اسلم لوز ان پاکستان تو کلیئرلی ہمارے پاس اگر اف اسلم لوز ان ملتان دین ہی لوز ان پاکستان لیکن اس کا نوٹ کریں کہ اس کا کنورس ضروری نہیں کہ ٹرو ہو یعنی اف اسلم لوز ان پاکستان then it is not accessory that Islam also lives in Multan. Now, we will see the implication that we will rephrase so we will understand which way we are saying it. First, we will say If Islam lives in Multan, then he lives in Pakistan. We can also say that Islam lives in Multan implies that Islam lives in Pakistan. پھر دین کہنا ضروری نہیں ہےف دین میں ہم سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں اف اسلم لیوز ان ملتان ہی لوز ان پاکستان اور اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلم لوز ان ملتان اونلی اف ہی لوز ان پاکستان اب اس کا دیکھ لیں کہ کنورس اگر ہم کریں گے تو اس کی سینس نہیں بنے گی یعنی ہم اگر یہ کہیں کہ اسلم لوز ان پاکستان اونلی اف ہی لوز ان ملتان دیٹ وانٹ بی ٹرو اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلم لیوز ان ملتان اٹس اے سفیشینٹ کنڈیشن فار اسلم ٹو بی لیونگ ان پاکستان اور ری فریز کر سکتے ہیں اسلم ڈز نٹ لیو ان ملتان ان لیس ہی لوز ان پاکستان یعنی وہ پاکستان میں رہتا ہوگا تب بھی وہ ملتان میں رہ سکے گا اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ دا فیکٹ دیٹ اسلم لیوز ان پاکستان فالوز فرام the fact that aslam lives in multan ya isko refresh kiya ja aslam lives in pakistan if he lives in multan aur isko aise bhi hum keh sakte aslam lives in pakistan whenever he lives in multan ye jitne bhi main statements bata raha hu is aap converse karke dekhiye ki converse iska follow nahi karega yani agar aap aslam lives in multan Whenever he lives in Pakistan, then it won't be true. We say the last key rephrase for Q is necessary for P. So this will be lives in Pakistan. It is necessary for him to live in Pakistan. It is necessary for Islam to live in Pakistan for living in Multan. Implication to rephrase these all the way you have to clear. I want to revise this here. We said that the implication of پی پلس کیو کا ایک کنورس بھی ہوتا ہے اور امپلیکیشن اور اس کا کا ایک دوسرے کے اکوینٹ ہوتے ہیں جبکہ امپلی کے اس کا کنورس دے آر ناٹ اکول ٹو ایچ ادریکیشن کا انورس اور امپلیکیشن اور, اور اس کا کانٹر پوزیٹو دے آر ایکچ تو یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے اچھا اس میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ بنائی ہوئی ہے اور اس طرح Is not equivalent to its converse. چند چیزیں جو کہ آپ نے یاد رکھنی ہے اچھا بعض کا تو ہوتا ہے کہ ابھی جو ہم نے اگزامپل دی تھی کہ اسلمستان اس کا necessarily true نہیں ہے لیکن بعض کا تمہارے پاس کچھ ایسی statements آتی ہیں جن میں کہ کنڈیشنل دونوں ڈائریکشن میں ٹرو ہوتا ہے یعنی پی امپلائز کیو بھی ٹرو ہو جاتا ہے اور implies true بھی true ہو جاتا ہے Q implies بھی ٹرو ہو جاتا ہے دونوں ڈائریکشن میں امپلیکیشن جو ہے وہ ٹرو ہو جاتی ہے اس کی ہم کئی مثالیں لے سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر ہم کہہ دیں کہ اف one پلس ون اکول ٹو ٹو دین ٹو پلس ٹو اکو ٹو فور ڈائریکشن میں ٹرو ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کی ایک ہم زیادہ انٹرسٹنگ اگزامپل لیتے ہیں یہ اسٹیٹمنٹ uh, uh, دیکھیں آپ اف یو ورک ہمارے پاس دو اسٹیٹمنٹس ہیں ایک اسٹیٹمنٹ کو ہم ڈبلو سے ڈینوٹ کر رہے ہیں یو ورک ہارڈ اور دوسری جو اسٹیٹمنٹ ہے یو گیٹ گڈ گریڈس کو ہم جی سے ڈینوٹ کر رہے ہیں تو ہماری جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہے w امپلوئز g اف w دین g اور یہ ہماری جو ایکچوئل اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم ری کر رہے ہیں اف یو ورک ہارڈ یو گیٹ گڈ گریڈس لیکن یہ اسٹیٹمنٹ اس طرح کی ہے کہ اس کا کنورس بھی اپ ٹرو ہے یعنی You get good grades only if you work hard. Now, let's see it a little bit. We can write the converse, G implies W. We will restate it. It will if G, then W. And we rephrase it. It will be a different way to G only if W. Now, we translate G only if W into English. So, it will be like our sentence. You get good grades only if you work hard. اب یہ دونوں ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ جو ہے یو گیٹ گڈ گریڈس کو ہم نے کٹھا کر دیا اچھا یہ جو اس طرح کٹھے کرنے سے ہمارے پاس جو نئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے نیو کنیکٹو اور اس کنیکٹو کو ہم کہتے ہیں بائی کنڈیشنل ہم کہتے ہیں اور اس کی جو فارمل ڈیفینیشن ہے بائی کنڈیشنل کی وہ آپ دیکھ لیں اف پی اینڈ کیو آر اسٹیٹمنٹ ویریئبلس دا بائی کنڈیشن آف پی اینڈ کیو از پی اف اینڈ اون لیو کیو ابھی ہم نے جیسے اگزامپل کی تھی اس میں ہم نے کہا تھا یو ول یو ول گیٹ گڈ گریڈس ایف اینڈ اون اور اس کو ڈینوٹ کریں گے پی اور بائی کنڈیشنل کا سمبل ہے arrows, Ach, اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس نے بھی, جتنے بھی ہم نے کنیکٹو یوز کیے ہیں وہ سارے کے سارے کنیکٹو uh, کے لیے ہم ڈیفائن کرتے ہیں مثلا ہم نے اگر کنجنکشن uh, کے لیے کیا کہا تھا تو کنجنکشن کب ٹرو ہوتا ہے دو اسٹیٹمنٹس کا ویم بوتھ آف دم آر ٹرو اور ان کا ڈسٹنکشن کب ٹرو ہوتا ہے اٹس uh, موسٹلی ٹرو اٹس فالس اونلی وین بوتھ آف دم آر فالس اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بائی کنڈیشنل کے لیے اس طرح کا ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں تو بائی کنڈیشنل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بائی کنڈیشنل اس وقت ٹرو ہوگی جب پی اور کیو دونوں ٹرو ہوں یا دونوں فالس ہوں ادر وائز اٹس فالس تو بائی کنڈیشنل کو اس طریقے سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں اور ہم اس کے لیے جو ورڈ یوز کریں گے uh, if an olive کا کریں گے بعض کا اس کو ہم ایبریویٹ کر دیتے ہیں لکھتے ہوئے پورا اف اینڈ اونلی ایف لکھنے کے بجائے ہم آئی ڈبل ایف لکھ دیتے ہیں تو آئی ڈبل ایف ایف جو ہے ایکچولی ہم ایبریویٹ کر رہے ہیں ایف اینڈ اونلی ایف کو اور اب اس کا جو ٹوتھ ٹیبل ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں ٹوتھ ٹیبل میں اسی طرح ہمارے پاس یہ دو ویریبلس انوالوڈ ہیں تو پی اور کیو کے لیے ہمارے پاس کالم آ جائیں گے اور بائی کنڈیشن کا جو کالم ہے پی اف اینڈ اونلی ایف کیو کا جو کالم ہے اس میں آپ نوٹ کریں کہ جب پی اور کیو دونوں ٹرو ہے تو یہ ٹرو ہے دونوں فالس ہیں تب بھی یہ ٹرو ہے جب ان دونوں میں سے ایک ٹرو ہوگا ایک فالس ہوگا تو فالس اچھا بائی کنڈیشنل کا کنسپٹ آپ کو it's very clear to you now. ہم نے ٹیبل بھی اس کا دیکھ لیا کیا بنتا ہے تو کچھ اور کلیئر کرنے کے لیے ہم چند اگزامپل دیکھتے ہیں کہ بائی کنڈیشنل کا کنسپٹ اچھی طرح آپ کو واضح ہو جائے تو چند اگزامپل دیکھیں آپ ہمارے پاس پہلی اگزامپل میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کچھ ایگزامپل دی گئی ہیں بائی کنڈیشنل دیز دیز ہم کہہ رہے ہیں کہ one one نے جیسے آپ کو ٹیبل میں بتایا تھا کہ بائی کنڈیشنل کی سٹیٹمنٹ ٹرو اس وقت ہوتی ہے جب یا تو دونوں پی اور کیو ٹرو ہوں یا پھر دونوں فالس ہوں اب اس میں دیکھیں کہ 1+ پلس ون یہ فالس ہے دوسریٹمنٹ ہے بائی مطلب اچھا دوسری کنڈیشنل میں اسی طریقے سے آپ نوٹ کریں کہ blue, if, ایک تو ٹرو ہے پہلی والی اسٹیٹمنٹ بلو از ٹرو جبکہ دوسری اسٹیٹمنٹ جو ہے اس طرح چونکہ ایک اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے دوسری فالس ہے تو ان کا ہو جائے گا. اچھا اگلی میں بھی ہمارے پاس دونوں اس کا مطلب ہے کہ دونوں اسٹیٹمنٹ ہماری ٹرو ہے سو کنڈیشنل اگلی اسٹیٹمنٹ میں تھرٹی تھری از ڈیویزبل بائی فور اف have ہارس legs اب اس میں سے پہلی کنڈیشن فالس ہے کیونکہ 33 تھری از کلیئرلی ناٹ ڈیویزبل 4 جبکہ دوسری اسٹیٹمنٹ جو ہے اٹ از ٹرو تو اس کا مطلب کنڈیشنس اچھا اگلی جو ہماری بائک کنڈیشنل ہے اٹ از مور میتھمیٹیکل اس میں ہمارے پاس دو اسٹیٹمنٹس ہیں ایکس از گریٹر دین فائیو اف اینڈ اونلی دین ٹوینٹی اس کو ذرا اور طریقے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اب اگر پہلی کنڈیشن ہماری ٹرو ہو 5 تو پھر اس کا اسکوئر جو ہے وہ بھی گریٹر دین 25 ہوتا ہے لیکن اس کا کنورس اگر ہم دیکھیں کہ اگر کسی نمبر کا اسکویئر گریٹر دین 25 ہو تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ نمبر بھی 5 سے بڑا ہو مثلا میں پتا ہے کہ minus 6 کا اسکویئر جو ہے یہ 25 سے بڑا ہے مائنس سکس کا لیکن آ جاتا ہے 36 which is نوٹ گریٹر دین فائیو تو اس طرح بھی ہم اس کو دیکھیں گے اچھا یہ والا جو ہے یہ کس لیے کہہ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں ہم نے جتنے بھی ٹیبلس بنائے ابھی تک جتنے بھی کنیکٹ بنائے ہیں ان سب کو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ link کیا ہے جیسے ہم نے بائی کنڈیشن کو بھی یاد ہوگا کہ ہم نے لکھا تھا کہ ہم پی implies کو کیوں کو لکھ سکتے ہیں Uh, not P or Q تو جتنے بھی بائی ہمارے پاس connectives ہیں ان کو ہم ری کرتے ہیں یوزنگ ڈفرنٹ کنیکٹوس تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ بائی کنڈیشنل کو کس طرح لکھا جا سکتا ہے ایز اے کنجنکشن آف ٹو کنڈیشنلس تو اگلا ٹیبل ہمارا اسی چیز کو السٹریٹ کرے گا اس میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ بائی کنڈیشنل از ایکچولی دا کنجنکشن آف ٹو کنڈیشنل تو اس کا ٹیبل ہم کوئکلی کو آپ دیکھ لیں کہ پی اور کیو کے کالمس ہم روٹین میں بنائیں گے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ ہمارے پاس پی ایف اینڈ آن کیو ہے تو اس کے کالم کو بنانے کے لیے ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کالم میں ٹی وہاں پہ آئے گا جہاں پی اور کیو دونوں کی ویلیوز ایک جیسی ہیں اس طرح پہلی رو میں اور چوتھی رو میں ہمارے پاس ٹی آ جائے گا جب کہ دوسری اور تیسری رو میں ایف آئے گا پو کا کالم بھی ہم بنا چکے ہیں اس میں ہمارے پاس فالس صرف اس وقت آتا ہے جب پی کی ویلو ٹرو ہو اور کیو کی ویلو فالس ہو تو اس طرح پیس میں پہلی ویلو جو ہے دوسری فالس اور تیسری چوتھی جو ہے ہم نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ اٹ ول ہیو اے فالس ویلو اونلی وین کیو از ٹرو اینڈ پی از فالس تو اس طرح یہ بھی کالم ہمارے پاس کمپلیٹ ہو دونوں کا کنجنکشن ہم لیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا پہلی رو میں چونکہ دونوں ویلیوز ٹرو ہیں تو دوسری اور تیسری رو میں ہمارے پاس ایف آ جائے گا اور فائنل چوتھی رو میں بھی ٹی آ جائے گا اب ان دوسرے تیسرے کالم کو اور آخری کالم کو کمپیر کر لیں دے تو اس طرح ہماری اکوس جو ہے دیٹ از اسٹیبلشڈ اچھا یہ چیز جو ہم نے ٹروتھل کے لیے مدد سے ہم نے ثابت کی ہے ہم غور کریں تو جس طریقے سے ہم ریفریز کر رہے ہیں اس میں بھی پتا چل جاتا ہے کہ پی امپلائز کیو کو ہم کہہ دیتے ہیں کیو امپلائز پی کو ہم کہہ دیتے ہیں پی اف کیو جب ان دونوں کا ہم کنجنکشن لیں گے تو یہ بن جائے گا پی اف اینڈ اونلی اف کیو اور یہ چیز ہم نے ابھی ٹیبل میں ثابت کی تھی اچھا اب اس کی جیسے ہم امپلیکیشن کو فریز کرتے رہے ہیں بائی کنڈیشنل کے لیے بھی انگلش یوزیج میں ہمارے پاس ڈفرینٹ طریقے ہیں استعمال کرنے کے اور ان سب سے آپ کے فیملی ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ بائی کنڈیشنل کو انگلش یوزیج میں کیسے ریفریز کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی ہمیں کچھ اگزامپلس دیکھتے ہیں پی اف اینڈ اونلی If is also ایز پی از نیسری اینڈ سفیشنٹ فار کیو یا پھر اس کو کہہ دیتے ہیں if پی then q and conversely اور یا پھر اس کو کہہ دیتے ہیں پی از اکو ٹو کیو اچھا ایک اور چیز کا آپ خیال رکھیں کہ بائی کنڈیشن میں p if and only if q لکھ دیں یا q if and only if p لکھ دیں یہ دونوں ایک ہی چیز ہے دونوں کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ای ٹرو آتے ہیں اور ان کو ہم ڈفرنٹ کنسیڈر نہیں کریں گے یہ ری فریزنگ ان کی امپلیکیشن کی اور بائی کنڈیشن کی اٹ از ایکچولی ویری سمپل لیکن شروع شروع میں اسٹوڈینٹس کو یہ کنفیوز کرتی ہے تو اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ اگزامپلس کریں اپنے طور پہ ایسی ایگزامپلس بنائیں جس میں کہ پیپلیکیشن پی امپلائز کیو ٹرو ہے یا پھر کیو امپلائز پی ٹرو ہے بائی کنڈیشن ان کا ٹرو اس طرح کی آپ خود ایکس بنائیں اور کتاب میں سے ایگزامپل دیکھیں تاکہ اس میں کسی طرح کا بھی کنفیوژن آپ کے پاس نہ رہے آپ یہ دوبارہ نوٹ کریں کہ پی امپلائی کو سکتے ہیں کیو از پی از نیسری فور کیو تو اس طرح اگر ہم یہ دونوں کہنا چاہتے ہیں پی امپلائز کیو اینڈ کیو امپلائز پی تو اس کے لیے ہم کہہ دیں گے پی از نیسری اینڈ سفیشینٹ فار اچھا یہ ریفریزنگ کا concept جو ہے یہ ریفریزنگ بڑی امپورٹنٹ ہے تو اس کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کچھ اور ہم ایگزامپل کر لیں اب ایگزامپلس ہم کریں گے کہ بائی کنڈیشن کو کس طریقے سے ہم ریفریز کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو ایگزامپلز میں نے چنی ہے اس کو ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ انگلیش میں ہمارے پاس کچھ سینٹینسز دیے گئے ہیں جن کو ہم نے اف اینڈ آن لیف سینٹینس ہے اف اٹ از ہاٹ آؤٹ سائڈ یو بائی این آئس کریم کون اینڈ اف یو بائی این آئس کریم کون اٹ از ہاٹ آؤٹ ہمارا سمپل سینٹینس بن جائے گا یو بائے این آئس کریم کون اف اینڈ اون لیف اٹ از ہاٹ آؤٹ دوسری اگزامپل بھی اسی طرح کی ہے فور یو ٹو ون دا کنٹسٹ It is necessary سفشنٹ دیٹ یو ہیو دا اونلی وننگ ٹکٹ تو اس میں بھی ہم نے اف اینڈ اون لیف کو یوز کرنا ہے تو اس میں یہ سینٹینس بن جائے گا You win the contest if and only if you hold the only winning ticket. تیسری example میں if you read the newspapers every day you will be informed and conversely. کنورسلی یہ بھی وہی بات ہے جس کو ہم ری کر سکتے ہیں You will be informed if and only if you read the newspapers every day. It rains if it is a weekend day and it is a weekend day if it rains. This is also a if and only if it is a weekend day. So this will be a It rains if and only if it is a weekend day. The train runs late on exactly those days. when I ٹیک it اس میں آپ کو کہیں بھی اف نظر نہیں آ لیکن اس میں اگر غور کریں تو اس میں اف اینڈ اون لیف شامل ہے تو اس کو اگر اس فارم میں ہم لکھنا چاہیں گے تو یہ بنے گا the train runs late if ٹرین رنز لیٹ اف اینڈ اون لیف اٹ از اے ڈے دئی ٹیک دا ٹرین دس نمبر از ڈویزبل بائی سکس پر وین اٹ از اس میں بھی if اور کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن اس کو بھی ری فریز کیا جا سکتا ہے. Achha, ke, uh, جس طریقے سے ہم ری فریز کر سکتے ہیں اب ہم نے یہ کرنا ہے اگلا ہمارا اسٹیپ یہ ہوگا کہ کچھ پریکٹس کریں بائی کنڈیشنل کے ٹوٹیبل بنانے کی یعنی ہم ایسی اسٹیٹمنٹ فامس کو کا ٹروتھ ٹیبل بنائیں گے اگلے اپنے اگزامپلس دیں گے جس میں کہ بائی کنڈیشنل کو یوز کیا گیا ہے تو یہ ہمارا جو پہلا ٹروتھ ٹیبل ہے اس میں ہم نے جو اسٹیٹمنٹ فام جس کے لیے ہم نے ٹروتھ ٹیبل بنانا ہے وہ ہے پی امپلائز کیو ایف اینڈ اونلی ایف ناٹ کیو امپلائز ناٹ پی اس کو بھی اسی طریقے سے ہم نے بنانا ہے پی اور کیو کے لیے کالم پہلے گے پھر کیو کے لیے کالم بنا لیتے ہیں ناٹ کیو کے لیے اور ناٹ پی کے लिए بھی کالم بھی ریڈیلی بن جاتے ہیں اور پھر ناٹ کیو امپلائز ناٹ پی میں ہم نے وہ ویلیو فالس لینی ہے جس میں ناٹ کیو ٹرو ہے اور ناٹ پی فالس ہے تو اس طرح دوسری رو میں ہمارے پاس ایف آ جائے گا باقی تینوں ویلیوز اس کی ٹرو ہو جائیں گی اب امپلیکیشن کے لیے ہم نے کیسے ٹیبل بنانا تھا ہم نے وہ ساری ویلیوز ہم نے ٹرو لینی ہے جن میں پی امپلائز کیو اور دوسری طرف ناٹ کیو امپلائز پی میں ایک جیسی ویلیوز آ رہی ہیں اب پہلی رو میں آپ دیکھیں کہ پی امپلائز کیو میں بھی ٹرو ہے اور ناٹ کیو امپلائز ناٹ پی میں بھی ٹرو ہے تو اس طرح ہمارے پاس ریزلٹنٹ کالم جو آخری کالم ہے اس میں ٹی آ جائے گا دوسری رو میں یہاں پہ دونوں ویلیوز فالس ہیں اس لیے یہاں پہ پھر دوبارہ ٹرو آ جائے گا تیسری اور چوتھی ویلیوز میں دونوں ویلیوز ٹرو آ رہی ہیں تو ریزلٹنٹ ویلو جو ہوگی ٹرو اچھا اس یہ جو امپلیکیشن ہے یہ, یہ جو ہم نے ابھی ٹیبل بنایا ہے یہ اس چیز کو اسٹیبلش کر رہا ہے نہ صرف یہ کہ یہ اس کا ہم نے ٹیبل بنا لیا ہے بلکہ ہم نے یہ چیز بھی اسٹیبلش کر دی ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹوٹالوجی آ رہی ہے تو جب ہمارے پاس امپلیکیشن میں اس طریقے سے ٹوٹالوجی آ جائے تو دونوں طرف کی اسٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ دے آر اکولنٹ تو دو اسٹیٹمنٹس کو اکولنٹ ثابت کرنے کا ہمارے پاس ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے لیے بائی کنڈیشنل جو ہوگا ہمارے پاس دیٹ ول گیو دیٹ ول ریزلٹ ان ٹوٹالوجی تو اس طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں اچھا اب کچھ اور ہم ایک اور ٹیبل کی ہم پریکٹس کرتے ہیں اب اس ٹیبل میں ہمارے پاس تین بائی کنڈیشنلز ہیں اور تین ہی ویریبلز ہیں تین ویریبلس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بڑا ٹیبل ہمیں بنانا پڑے گا کنٹینگ 8 روز پی کیو آر کے کالمس ہم آ, روٹین میں فل کرتے ہیں پھر پی اف اینڈ کیو کا کالم فل کرنے کے لیے ہم نے وہ ویلوز جہاں پہ پی اور کیو دونوں کی ویلیو برابر ہے ٹی ہے اس کو بھی ٹی کر دینا ہے جہاں پہ دونوں کی ویلیو فالس ہے اس کو بھی ٹی کر دینا ہے اور جہاں پہ دونوں کی ویلیو ڈیفرنٹ آ رہی ہے وہاں پہ ہم نے اس کالم میں ایف فل کر دینا ہے اسی طریقے سے آر ایف اینڈ اونلی کیو کا ٹیبل ہم فل کر دیں گے اسی رول کے تحت ایکول جہاں پہ آر اور کیو کی ویلیوز برابر ہیں وہاں پہ ٹی اور جہاں پہ وہ ڈفر کر رہی ہیں ہیو ایف اب ان دونوں کالمز کی ہم بائی کنڈیشنل بنا رہے ہیں ہمارے آخری کالم میں دونوں ایکسپریشنس کے لیے تو اس میں بھی وہی رول ہوگا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس, یہ ہمارے پاس جو کالم آیا ہے اس میں کہیں پہ ٹی آر ہے اور کہیں پہ ایف آر ہے سو دس از ناٹ اے ٹوٹولوجی ہمارے پاس یہ ٹوٹالوجی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سٹیٹمنٹس دی اسٹیٹمنٹس آر نیچرلی ناٹ اکولنٹ تو آپ کو جیسے میں نے ویسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایف اینڈ اونلی ایف کیو اور کیو ایف اینڈ اونلی ایف آر دے کے ناٹ پاسبلی پی اکوولنٹ اس میں ایک میں آر موجود ہی نہیں ہے اور دوسری میں پی موجود نہیں ہے تو اس طریقے سے دی ڈونٹ ہیو اینی possibility آف بینگ اکولنٹ اچھا میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم نے کسی اسٹیٹمنٹ فارم کے لیے بنانا ہوتا ہے تو ہم گریجولی موو کرتے ہیں ٹوورڈز دا فائنل اسٹیٹمنٹ ہم اس کو ایک ہمارے پاس ایک ہائری آف آپریشنز ہیں کہ کس آپریشن کو ہم نے پہلے ریزالو کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پرن تھیسز ہیں انن موسٹ کو ہم کرتے ہیں اس کے بعد آٹر آرٹرموسٹ جیسے الجبرک ایکسپریشنز بھی کرتے ہیں پھر ودرن دا ہمارے پاس ٹاپ پہ آ جاتا ہے کہ ہمیں نیگریشن کو کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ریزالو پھر اس کے بعد کنجنکشن اور ڈسٹنکشن کو کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد امپلی کو کرتے ہیں اب ہم نے بائی کنڈیشنل کا کنیکٹیو بھی انٹروڈیوس ہے بائی کا کنیکٹیو جو اس کی ہیرارکی میں وہی لیول ہے جو کہ کنڈیشنل آپریٹر کا ہے یعنی یہ آئے گا کنجنکشن اور ڈسجنکشن کے بعد کنڈیشنل کا اور بائی کنڈیشنل کی ہیرارکی میں ایک ہی لیول ہے تو ہم سب سے پہلے نیگیشن کو کریں گے جہاں بھی ہمارے پاس نوٹ کا آرہا ہے اس کو ہم ریزالو کریں گے پھر کنجنکشن اور ڈسجنکشن کو کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم کریں گے امپلیکیشن اور بائی کنڈیشنل کو ریزالو کریں گے اچھا اب ہم جس ایکسپریشن کے لیے جس اسٹیٹمنٹ فارم کے لیے ٹروتھ ٹیبل بنا رہے ہیں اس میں کوئی پیرنتھس نہیں ہے تو ہم نے خود ہی ڈسائڈ کرنا ہوگا اسی حیرارکی کے مطابق کہ پہلے ہم نے کس کے لیے کالم بنانا ہے وین وی آر موونگ ٹوڈز اوور ایکچوئل اسٹیٹمنٹ فارم تو اب اس ایگزامپل سے ہم اس چیز کو السٹریٹ کریں گے اگلی اگزامپل سے اچھا اس میں یہ ہمارے پاس ٹروت ٹیبل ہم بنا رہے ہیں پی and not آرف اینڈ لیف کیو میں تین ویریبل ہیں سب ہے فسٹ تھری کالم فار پی کیشن میں دیکھیں کہ سب سے پہلے چونکہ ہر R کی ٹلڈا کی ہے تو ہم ٹلڈا آر کے لیے ہم کیا کالم پہلے بناتے ہیں اچھا آر کے لیے ہمارے پاس کالم بنانا اٹس ویری ایزی ہم نے سمپلی اس کی سوئچ اوور کر دینا ٹی کی جگہ ایف اور ایف کی جگہ ٹی کر دینا تو ہمارے پاس ٹلڈا آر کے لیے کالم آ گیا. اب ہم نے ہمارے پاس جو باقی بچے ہیں ان میں سے کنجنکشن اور ڈسجنکشن کا ہر آر کی میں ایک کی لیول ہے چونکہ کنجنکشن پہلے آرہا ہے لیفٹ پہ آ ہے تو ہم کنجنکشن کو پہلے ریزالو کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹیبل ہم بنائیں گے پی اینڈ ناٹ آر کے لیے تو اس طرح یہ ہم ٹیبل بنا لیتے ہیں یوزنگ دا سیم رول کنجنکشن میں آپ کو یاد ہے کہ وہ ویلیوز ہم پہلے لکھتے ہیں جن میں کہ ٹی آنا ہوتا ہے ٹی صرف وہاں پہ آئے گا جہاں پہ پی اور ٹلڈا آر دونوں میں ہمارے پاس ٹی موجود ہے سو وی ہیو ٹی ایٹ سیکنڈ اینڈ فورتھ تھرو اور باقی سب کو ہم ایف کے ساتھ فل کر دیتے ہیں اب ڈس جنکشن کا بھی وہی ہائی آر کی لیول ہے اب کیو اور آر کے لیے ہم بناتے ہیں اور کیو اور آر کے لیے ڈسچنکشن کے لیے جب ہم ٹیبل بناتے ہیں تو اس میں پہلے ایف کو فیل کیا جاتا ہے ایف صرف ان وہاں پہ آئے گا جہاں پہ کیو اور آر دونوں کی ویلوز ایف ہیں تو اس طرح ہمارے پاس صرف اے کی دو اس میں اس کالم میں ایف آئیں گے ایک تو فورتھ ویلو اور ایک ایٹتھ ویلو جو ہے دیٹ ول بی فالس باقی ساری کی ساری ویلیوز جو ہیں وہ ٹرو ہوں گی اور اب ہم بائی کنڈیشنل کو وچ ہیز دا لاسٹ تھرڈ لیول آف آر کی اس کو ہم لکھ لیتے ہیں اور اس کے لیے صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ پی اینڈ ناٹ آر کا کالم اور کیو آر کا کالم جو ہے ان میں جہاں پہ ویلیو سیم ہے ول ہیو اے ٹرو اور جہاں پہ ویلیوز ڈفرینٹ ہوں گی وہاں پہ ہم ایف کر دیں گے تو یہ کالم بھی ہم نے کمپلیٹ کر دیا اچھا یہ ہے کلیئرلی دس از ناٹ اے ہمارے پاس تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی اینڈ ناٹ آر از ناٹ اکول ٹو کیو اور آر اچھا اب ہمارا جو اگلا ٹروتھ ٹیبل ہے uh, نہ صرف ہم یہ کہ بائی کنڈیشنل کو ٹیبل بنانے کی پریکٹس کریں گے بلکہ ہم دو اسٹیٹمنٹس کی ایکولنس بھی اس میں اس میں ہم ثابت کریں گے اور یہ اکولنس آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے آپ اس کو یاد بھی رکھیے گا جس جو ہم دو اسٹیٹمنٹس جنم اسٹیٹمنٹ فارمس کو اکولیٹ ثابت کریں گے یہ ایک امپورٹنٹ ریزلٹ ہوگا اور مے بی یو ول بی ایبل ٹو یوز آن ان پروونگ سم ادر ریزلٹس تو اگلا ہمارا جو ہے وہ اس میں ہم دو ثابت ہم نے دو اسٹیٹمنٹ جن کو ہم نے کرنا ہے دوسری اسٹیٹمنٹ ہے پی اف اینڈ لیو کیو ہم نے یہ سابت کرنا ہے کہ لوجیکلیٹ تو ان دونوں کے لیے ہم ٹو ٹیبل اے کی ٹیبل میں کٹھا بنا لیتے ہیں پی اور کیو کے لیے پہلے کالم بنائے دین اے کالم فار ٹلڈا پی نیکسٹ فار ٹلڈا کیو اور اب ہم نے اگلا کالم بنانا ہے ٹلڈا پی ایف اینڈ آن لیف کیو کے لیے اور اس کے لیے بھی آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹلڈا پی اور کیو میں جہاں پہ ایک جیسی ویلیوز ہیں ویل ہیو اے ٹی دیئر جہاں پہ ڈفرنٹ ویلیوز آ رہی ہیں وی ہیو ایف دیئر اور فائنلی ہم بناتے ہیں کالم پی ایف اینڈ آن لیف ٹلڈا کیو کے لیے اور اس میں بھی اسی رول کے تحت کہ برابر ویلیوز پہ ہم same values پہ ہم t کر دیں گے اور ڈفرنٹ ویلوز پہ ہم ایف کر دیں گے This table is اب آخری دونوں کالمس کو کمپیئر کر لیں یہ دونوں ایکسپریشنس کے لیے ہمارے پاس دونوں کالمس ہیں دے آر آئیڈینٹیکل دونوں میں پہلی رو میں فالس آ رہا ہے دوسری اور تیسری میں ٹرو ہے اور آخری رو میں پھر فالس آ رہا ہے اچھا اب ہم نے بائک اڈیشن کی کافی practice کر لی ہے اس کے ٹیبل بھی بنا کے دیکھ لی ہے. Uh, ایک سمبل ایک ہمارا کنیکٹو ہے جس کو ہم نے انٹروڈیوس تو کیا تھا لیکن اس کے لیے ہم نے زیادہ پریکٹس ابھی تک نہیں کی ہے ہم نے زیادہ اس کے لیے ٹوتھ ٹیبلز نہیں بنائے تو میں نہیں چاہتا کہ آپ اس بائک uh, اس کنیکٹو کو بھول جائیں وہ ہے ایکسکلوسیو آر اس کو ہم ڈینوٹ کرتے تھے اینڈ اینسرکلڈ پلس کے ساتھ اب uh, میں جو اگلا ٹوتھ ٹیبل بنا رہا ہوں اٹ انوالوز اب بائی کنڈیشنل اینڈ ایکسکلوسو آر تو ان دونوں کنیکٹوز کی ہم پریکٹس کے لیے ایک اور ٹیبل بناتے ہیں تو اس میں ہم ثابت کریں گے کہ ناٹ پی ایکسکلوسو کیو اینڈ پی ایف اینڈ آن لیف کیو آر لوجیکل ایکولنٹ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم ریپلیس کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے اس کے لیے بھی ٹیبلس ہم بناتے ہیں p اور q کے لیے کالمس ہمارے پاس جلدی سے بن جائیں گے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایکسکلوسو آر میں ہم ایکسکلوسو اور میں ہم ٹرو uh, اس وقت لیتے ہیں جب ویلیوز ڈفرنٹ ہو پی اور کیو کی اور فالس لیتے ہیں جب اینڈ سیم ویلوز تو اس طرح پہلی رو میں بھی فالس آئے گا اور چوتھی میں بھی فالس آئے گا بیکاز دے ہیو پی اینڈ کیو ہیو سیم ویلوز دیئر اور دوسری اور تیسری رو میں ویل ہیو ٹی دب اس کا نیگیشن بن جائے گا ٹی اور آخری کالم ہمارا ہے پی ایف اینڈ آن لی ایف اور وہ تو آپ ٹیبل پہلے بھی بنا چکے ہیں اس میں پہلی رو میں ٹی آئے گا بیکاز پی اینڈ کیو آر بوتھ ٹرو دوسری اور تیسری رو میں ایف آئے گا بیکاز پی اینڈ کیو ہیو ڈفرینٹ ویلیوز دے اور آخری رو میں بھی ٹی آ جائے گا بیکاز پی اینڈ کیو ہیو دا سیم ویلیوز اگین اب آپ یہ نوٹ کریں کہ دونوں جو ہیں کالمز uh, ایک جیسے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کس طریقے سے لیکن اس پریکٹس سے پہلے کچھ میں آپ کو لاس بتانا چاہتا ہوں جو کہ بائی کنڈیشنل کے لیے ہم جن کو یوز کرتے ہیں ہم پہلے بھی کچھ Laws کو ذکر کر چکے ہیں Logic کے Laws کو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں ہم نے آپ, آپ کو ایک لسٹ دی تھی لسٹ آف لاز دی تھی اب جو کہ ہم نے ایک نیا کنیکٹو انٹروڈیوس کر دیا ہے تو اس کنیکٹیو کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ Laws موجود ہیں کمپٹیٹو Laws, ایسوسیو لاس ایٹسیٹرا تو یہ لاز بھی کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں لاز اور سمپل laws کمپٹیو لا اسی طریقے سے اس کو تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا پی اف اینڈ آن لیف کیو از سیم ایز کیو ایف اینڈ آن لیف پی اچھا امپلیکیشن لا جو ہے یہ تھوڑا سا نسبتاً زیادہ امپورٹنٹ ہے پی امپلائیز کیو کو ہم لکھ سکتے ہیں امپلیکیشن کے سمبل کے بغیر بھی لکھا جا سکتا ہے ناٹ پیشن ڈسٹنکشن کیو اور اس کو ری رائٹ کیا جا سکتا ہے اسی کو اگر ہم ڈیمارگنز لا کو یوز کریں تو یہ لا کو ری رائٹ کیا جا سکتا ہے ٹلڈا پی اینڈ ٹلڈا کیو کے ساتھ اس لا ہم کہیں گے امپلیکیشن لا اگلا لا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپورٹیشن لا پی اینڈ کیو امپلائیز آر از سیم ایس از اکولنگ ٹو پی امپلائز کیو امپلائیز آر پی امپلائز کیو امپلائز آر ان لاس کو اگر آپ چاہیں تو ٹوتھ ٹیبلس کی مدد سے ثابت بھی کر سکتے ہیں اٹ کین بی اے یوزفل ایکسرسائز فور یو اگلی اکوینس ہے اگلا ہمارا جو لا ہے اس کو ہم ایکس لا کہتے ہیں یہ اس کو بھی ہم ٹوتھ ٹیبل کے ذریعے ثابت کر چکے تھے اس لا کو کہ پی ایف اینڈ آن لیف کیو کیو از اکولن ٹو پی q کیو اینڈ کیو امپلائز اور اگلا لا جو ہے وہ ہے ریڈکشو ایڈ اپڈم Is same as P and not Q implies a contradiction. اتنا تھوڑا سا غور بھی کریں کہ اس کی لاجیکلی کیا سنس بنتی ہے اس رول کی لاجیکلی کیا سنس بنتی ہے اگر اف P اس کا دیکھیں کہ اس میں یہ ہوگا کہ اف پی امپلائز کیو از ٹرو اور دوسری طرف اگر ہم یہ کہہ دیں کہ پی and not Q is true then it will lead to a contradiction. اب یہ میں رولس ہم نے دیکھ لی ہیں اب ان رولز کے بعد کچھ ہم ان رولز کی اپلیکیشن کے لیے کچھ اسٹیٹمنٹس ہمارے پاس ہوں گی جس کو کہ ہم سمپلیفائی کریں گے یا ری رائٹ کریں گے یوزنگ دیز رولس اور وی ول ڈو دیم ون بائی ون ان کے لیے بھی آر دے آر ویری دیز آر گڈ فار یو اور ان کی بیس کے اوپر آپ اپنی کتاب میں سے کچھ اچھی ایکسرسائز بھی کر سکیں گے ابھی نوٹ کریں گے کتاب کی ایگزامپلز ہم زیادہ نہیں کر رہے ہیں کتاب کی ایگزامپلس آپ لوگ خود کر لیں یہ, جو اگز... یہ کتاب کے لیے جن کو ہم نے کیا ہے تو بک اینڈ وی آر پروائرنگ یو اور ابھی اس کے ساتھ آپ نے اپنی دوسری ایکسرسائز کرنا میرا خیال آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اچھا پہلے جو ہم کر رہے ہیں ہم ری کو without using implication or اور implication symbols کےشن سمپلس ٹھیک ہے پہلی ہماری اسٹیٹمنٹ فارم ہے پی کنجنکشن ٹلڈا کیو امپلائیز آر ہم نے اس کو ری رائٹ کرنا ہے وداؤٹ یوزنگ امپلی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کو ریپلیس کر سکتے ہیں ٹلڈا ڈس جنکشن کے ساتھ تو پہلے تو ہم نے آرڈر آف پرشن کو کلیئر کرنے کے لیے پیرنٹس رکھ دیے اور پھر ہم نے امپلیکیشن لا کو یوز کیا ہے ہمارے پاس ہے پی اینڈ ٹلڈا کیو امپلائیز آر تو دس از سیم ایز ٹلڈا پی اینڈ ٹلڈا کیو ڈس جنکشن آرکے وی دوسری ہمارے پاس جو اسٹیٹمنٹ فارم ہے اس میں دو امپلیکیشنز ہیں اور ایک بائی کنڈیشنل ہے ان دونوں کو ہمیں ریپلیس کرنا ہے تو امپلیکیشن کو پہلے سٹیپ میں ریپلیس کر دیا ہے نوٹ اور کیو امپلائز آر از ریپلسڈ بائی ٹلڈا کیو اور آر اب ڈبل امپلیکیشن کو پہلے ہم لکھیں گے as a conjunction of two implications by conditional ko do implication ke conjunction ke taur pe pehle likhenge so this becomes tilde p or r implies tilde q or r and vice versa tilde q or r implies tilde p or r humne uh, do by conditional ko do conditionals ke implications ke conjunction ke taur pe اب امپلیکیشن کو ہم ریپلیس کر دیں گے یوزنگ امپلیکیشن لا ٹلڈا اور کنجنکشن جنکشن کے ساتھ تو اس طرح یہ ایکسپریشن کافی لینتھی ہو گیا ہے اور یہ ایکسپریشن بن جائے گا ٹلڈا ٹلڈا پی اور آر اور ٹلڈا کیو اور آر کنجنکشن اس کا ہم لیں گے ٹلڈا ٹلڈا کیو اور آر ڈس جنکشن پی اور آر اوکے okay. uh, اب ہماری اگلی ایک جو ہم لے رہے ہیں اگزامپل لے رہے ہیں اس میں بھی اسی طریقے سے ہم نے لاز آف لاجک کو یوز کرنا ہے اور اس میں میں ایک انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ آپ کو چیز ڈیمانسٹریٹ کرانا چاہتا ہوں یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی اسٹیٹمنٹ فارم میں ہم صرف دو کنیکٹوس کو یوز کر کے لکھا جا سکتا ہے کسی بھی اسٹیٹمنٹ فام کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں یوزنگ اونلی ٹو کنیکٹوس ہم یہ کریں گے کہ ہمارے پاس ایک اسٹیٹمنٹ فارم گیون ہوگی اور اس کو ہم ری رائٹ کریں گے یوزنگ کنیکٹو ناٹ اینڈ ناٹ اور کنجنکشن کو ری رائٹ کریں گے تو اب یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں ہم نے اسٹیٹمنٹ فارم کو ری رائٹ کرنا ہے اور Q, اور اور اس کو ہم نے ری رائٹ کرنا ہے یوزنگ اونلی ٹو سمبلس اینڈ ہیٹ اچھا سب سے پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ آڈر آف آپریشن کو کلیئر کر لیتے ہیں یوزنگ پرنتھس تو ہم نے ٹلڈا پی اور کیو کے لیے اس کو ہم نے انکلوز کر دیا ود ان بریکٹس اور پھر آر اور ٹلڈا کیو کو ہم نے انکلوز کر دیا ان پرس اب ہم امپلیکیشن لا کو یوز کرتے ہیں امپلی یا uh, uh, تو اس طرح یہ ریپلیس ہو جائے گا ٹلڈا ٹلڈا پی اور کیو اینڈا آر اور اچھا اب اس ایکسپریشن میں ہمارے پاس تین کنیکٹوز موجود ہیں اور بھی موجود ہے اینڈ بھی ہے اور ٹلڈا بھی اس میں موجود ہے لیکن ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم نے صرف چاہتے ہیں کہ صرف اس میں اینڈ اور ٹلڈا ہے تو اور کسی طریقے سے ہمیں ریپلیس کرنا ہوگا with some other symbols, and or or کے ساتھ اور اس کے لیے ہم کو یوز کر سکتے ہیں تو پہلے ہمارے پاس جو اور تھا پی اینڈ کیو تو اس کو ہم ریپلس کر دیتے ہیں یوزنگ ڈیمورگنز لا with ٹلڈا پی اینڈا کیو اور دوسرا جو ہمارا ڈس uh, well, q اور اس کو ہم اگین یوزنگ دی مارگنز لا ہم ری کر دیتے ہیں چونکہ باہر ہمارے پاس ٹلڈا ہے تو یہ آ جائے گا ٹلڈا آر کیو. تو اب یہ دیکھیں کہ پورے کا پورا ایکسپریشن جو ہے آر. تو اٹس اینڈ امپورٹنٹ ریزلٹ فور یو تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ریزلٹ جو ہے جب اس کی اپلیکیشن ہم کریں گے لاجک کی سرکٹس uh, میں کریں گے تو ول یوز دیٹ اپلیکیشن اس ریزلٹ کو ہم یوز کریں گے کے دوران اپنے اپلیکیشنس میں اچھا اب ہماری جو اگلی میں نے ایگزامپل لی ہے اس میں ہم یہ کریں گے کہ لاجیکل ایکسپریشن کو ہمارے پاس جو اویلیبل ہوگا اسٹیٹمنٹ فارم جو ہمارے پاس اس کو ہم سمپلیفائی کریں گے یوزنگ تو ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ فارم ہے جس کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ دس از ایکچولی ٹوٹالوجی تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم سمپلیفائی کرتے چلے جائیں گے اپنے لاجیکل کو یوزنگ لاز آف لاجک اور ہمارے پاس جو سمپلیفائیڈ فارم آئے گی دیٹ ول بی اونلی ٹی اس طرح میں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا جو لاجیکل ایکسپریشن ہے اسٹیٹمنٹ فارم ہے اٹ از نتھنگ مور دین ٹوٹالوجی تو اس طرح کے ریزلٹس کو ہم ٹروتھ ٹیبلس کو یوز کیے بغیر بھی کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اگزامپل اچھا ہم نے ثابت کرنا ہے کہ without using truth tables تو اس کے لیے ہم گریجولی ریڈیوز کریں گے امپلیکیشن کو کر دیں گے کنورٹ دوسرے کنیکٹوس میں اور پھر ہم یوز کریں گے तो لاز آف में تو پہلے اسٹیپ میں ہم نے یہ کیا کہ امپلیکیشن لا یوز کیا ہے پہلے ہمارے پاس تھا پی ایمپلائز کیو اور پی ایمپلائز کیو کو ہم نے کر دیا کے ساتھ یہ ریزلٹ ہم نے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا کہ p implies q جو ہے دس از اکول ٹو not p and ٹلڈا not q اچھا اگلے اسٹیپ میں ہم نے پھر ڈبل نگیشن کو یوز کیا ڈبل نیگیشن کی وجہ سے دے ول کینسل ایچ ادر اینڈ دس ول ریڈیوس ٹو پی and ٹلڈا q تو ہمارے پاس نسپت سمپل اب آ گئی اب امپلیگیشن کو پھر دوبارہ ہم نے کنورٹ کر دیا ہے not اور disjunction جنکشن میں تو اس طرح اب یہ ہمارے پاس جو ایکسپریشن بن گیا دیر از ٹلڈا پی اینڈ ٹلڈا کیو ویل پی یہ ہمارے پاس ایکسپریشن آ گیا اب ڈیماڈنس law کو use کیا جا سکتا ہے پہلے والی bracket کے لئے p and not ٹلڈا q چونکہ ہمارے پاس نارٹ میں ہے تو ڈس ول ڈیماڈنٹ لا کو یوز کرنے کے بعد یہ آ جائے گا ٹلڈا پی اور کیو ویل پی ویسے لکھ دیں اب ہم نے اگلے سٹیپ میں سمپلی یہ کیا ہے کہ کمیٹیو بلا کو یوز کیا ہے ٹلڈا پی اور کیو کو ہم نے لکھ دیا ہے کی کیو اور ٹلڈا پی اور پھر نیکسٹ ہم نے اب یہ دیکھیں کہ دونوں آپریشن سے ہی کی ہیں دونوں طرف ہمارے پاس ڈسجنکشن ہے تو ہم ایسوسیٹیو بلا کو یوز کر سکتے ہیں اپنی بریکٹ کو ہم شفٹ کر دیتے ہیں فرام فرسٹ ٹو ایلیمنٹ سے لاسٹ ٹو ایلیمنٹس کے اوپر اب یہ لاسٹ ٹو ایلیمنٹ ہمارے پاس ہیں ٹا پی ویل پی اور یہ ایک دوسرے کا چونکہ یونیورسل باؤنڈ لا سے ہمیں بتاتا ہے کہ دس از ٹٹولوجی تو اس طرح اپنی اسٹیٹمنٹ کو ہم نے ریپلیس کر دیا ہے سابت کر دیا ہے کہ ہمارا جو اسٹیٹمنٹ فارم تھا اور آپ کی یہ انڈرسٹینڈنگ میرا خیال ہے کہ امپلیکیشن اور بائک کنڈیشن کی اچھی طرح ہوگی ہوگی تو اس کو چیک کرنے کے لیے میں کوکلی آپ سے کچھ ٹرو اور فالس کوشچن پوچھتا ہوں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اسٹیٹمنٹ گیون ہے پی امپلائز کیو از فالس یہ گیون ہے پی امپلائز کیو از فالس تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نیچے والی وتھ دس نیچے والی تین اسٹیٹمنٹس میں سے کون سی ٹرو ہے اور کون سی فالس ہے ٹھیک ہے پی امپلائز کیو پی ویل کیو اسٹیٹمنٹس میں ہم نے دیکھنا ہے اس کو دیکھنے کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ بیکاز گیون P امپلائز Q از فالس تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پی از ٹرو Q کیو از فالس P پیز ٹرو تو اس کا مطلب P از فالس تو فالس امپلائز ٹرو از ٹرو تو پہلی اسٹیٹمنٹ از ٹرو اب P ویل well, Q پی از ٹرو اینڈ کیو از فالس سو پی ویل کیو از فالس sorry P ویل well Q is true اور فائنلی پی اف اینڈ اونلیز فالس بیکاز پی is ٹرو اینڈ کیو is فالس تو اس طرح یہ ہمارے کمپیٹ ہو جاتے ہیں اچھا اس لیکچر کے اب آخر پہ میں ایک بڑی پاپولر پزل جو کہ لاجک میں اکثر کی جاتی ہے وہ آپ کو انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں تو یہ پزل میں آپ کو اسٹیٹ کر دوں گا اس کا ہنٹ بھی پاسبلی آپ کو دے دوں گا لیکن آپ نے اس پزل کو خود سالو کرنا ہوگا تو پزل از ویری انٹرسٹنگ می بی یو ولک ٹو ٹیل یور یئر بردر اور یور فرینڈس تو پزل اس طرح سے ہے کہ دا دسمبر ای گوئنگ واکنگ تھرو اے اور جاتے جاتے اس کا جو رستہ ہے ات ڈیوائڈ انگے اس کا دوراہا بن جاتا ہے اب ان دو راستوں میں سے ایک راستہ جو ہے وہ اسی طرف جاتا ہے جہاں پہ اس نے جانا ہے اس گاؤں کی طرف جاتا ہے جہاں پہ وہ جانا چاہتا ہے اور دوسرا راستہ جو ہے مارشز میں جاتا ہے وہ دلدل میں جاتا ہے اب اسے پتہ نہیں ہے کہ کون سا راستہ ان دونوں میں سے کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے اگر وہ صحیح راستے پہ چلا گیا دین ویچ ہز destination لیکن اگر وہ غلط راستے پہ چلا گیا دینس آف ایون از لوزنگ ہز لائف وہ مارشز میں چلا جائے گا اور وہ پھنس جائے گا اچھا دوسری چیز اس میں یہ ہے ہمیں گی وزل میں کہ وہاں پہ دو راہے پہ دو بائی کھڑے ہیں اب ان دونوں بائیوں میں سے ایک بائی نے قسم لی ہوئی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے گا اس سے جو بھی بات پوچھی جائے گی وہ اس کا ہمیشہ صحیح جواب دے گا اور دوسرے بائی نے یہ ڈسائڈ کیا ہوا ہے کہ اس سے جو بھی بات پوچھی جائے گی وہ اس کا ہمیشہ غلط جواب دے گا اب اس جو آدمی وہاں سے جنگل میں سے گزر رہا ہے اسے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ان دونوں بائیوں میں سے کون سا ہمیشہ سچ بتاتا ہے اور کون سا ہمیشہ غلط بات بتاتا ہے اب اس نے صرف ایک ہی question اس کو علاوڈ ہے وہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے صرف ایک سوال پوچھ سکتا ہے اس نے اپنے سوال کو اس طریقے سے فریز کرنا ہے کہ اس کو identify ہو جائے کہ صحیح رستہ کون سا ہے اور غلط رستہ کون سا ہے اب اس problem کو آپ لوگ نے خود ہی کرنا ہے بہرحال میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں آپ نے کنجنکشن کا رول جو ہے وہ اپلائی ہوگا تو آپ نے جو کوسٹن بنانا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان دونوں بھائیوں کے آنسر کو انوالو کرے ایک بھائی نے ہمیشہ صحیح بتانا ہے ایک بھائی نے ہمیشہ غلط بتانا ہے تو ان کے کنجنکشن سے جو آپ کے پاس آئے گا جو آپ کے پاس آنسر آئے گا اس سے آپ کو پتا چل جائے کہ, کہ غلط رستہ کون سا ہے اور اس طرح آپ پھر صحیح رستے بجا سکیں گے تو اس پزل کے ساتھ ہی میں آپ کو چھوڑتا ہوں. or hopefully it's not too difficult, fairly simple, or you will come up to the answer very easily, and uh, otherwise I'll explain it in my next lecture. Okay, goodbye then.